مزمل مسل تبارت پر دلائل بڑے ہو چکے ہیں اب سورت مسمل میں فرمایا جائے گا کہ قرآن پڑھنے پر زور دو یا عیحل مزمل اے کپڑا اوڑھ کے اکیلے بیٹھنے والے اللہ کا لیلن ساری رات کھڑے رہا کرو اللہ کے دربار میں کچھ حصہ کے سوا یعنی رات سے مواد آدھی رات کھڑا کرو یا طائی رات کھڑے کرو یا اس سے زیادہ کرو بہرحال مقصد یہ ہے کہ رتل لن ترتیلہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھو تازہ پڑھتے جاؤ اور اپنے دل میں بٹھاتے جاؤ ان سن کی علح کا کورم سکی ہم آپ پر ڈالیں گے ایک ذمے داری بہت بڑی بھاری ساری دنیا تک چونکہ پہنچانا ہے قرآن پاک کو تبلیغ کے ذریعے اس لیے دن کی ساری تھکاوٹ اور پریشانی جو ہے اس کا تفیہ یہ ہے کہ رات کو آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں تاکہ دن کی تکان دور ہو جائے صبح سویرے نئے کوڑے ہو کر پھر تبلی شروع کریں کرے انشل رات کا اٹھنا جو ہے نا یہ اشد و بتان بہت سخت ہے رات کی محنت کے لیے وہ اکو مقیلا اور نفس جلدی تاد ہو جاتا ہے مضبوط ہوتا ہے بات کرنے کے لحاظ سے ان نلق ان نہ طویلا آپ کو دن کے اندر بڑے شغل ہوتے ہیں اس لیے وہ میرے ساتھ صرف بات نہیں ہو سکتی تکلو ہوا تصرف ہوا کچھ بیان ہوا کچھ آرام ہوا اس لیے رات کو اٹھ کے وز کو رشما رب کا وہ تبدل اپنے رب کے نام پر وقت گزاریں تبدر ای لہ تمام کائنا سے کٹ جائیں اور صرف ایک اللہ کی توحید پہ رب المشرق ول مغرب لا اللہ اللہ یہ سبق بار بار پڑھ کر فت تخذ اتنا رٹا لگاؤ کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اس کی بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے فت تخذ وکیلا وسو اللہ ما یقول اور صبر کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حجرم حجرن جمیلا اور خوبی کے ساتھ ان کو درگزر کر کے چھوڑ دوبل مکرز بھی ہے وہ میرے حوالے کرو چھوڑ دو ان کو اور مجھے بھی جو مالدار آدمی ہے نا ذرا ان کو مہلت دے ان کا کیا پاچا میں خود کر انا ان کامن ہمارے سامنے بالکل پیروں میں ڈالنے کے لیے ان کے بیڑیاں بھی پڑی ہیں اور جنم بھی ہے تو ان کے لیے ناشتہ بھی تیار ہے جو ان کے گلے کو کڑواہٹ کی وجہ سے پکڑنے کا صاحب علی عذاب صاحب دردناک پہ ان کے لیے جس دن کے کانپ جائے گی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کی طرح مہیلہ بالکل نہ انسل نہ رسول ہو لوگو ہم نے بھی جی تمہاری طرف رسول شاہدن اللہ کی عدالت میں گواہی دینے والا کما فرعون رسولہ جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول فاسا فرعون اور رسولا پسنا فرمانے کی فرعون رسول کی پکڑ لی ہم نے اس کو وبیلا بڑا ناگوار اور ناپسند پکڑ کے ساتھ فقر فتح تک ہو کس طرح بچو گے اللہ کے عذاب سے اگر کفر کرتے رہو اس دن کا جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا امن فتح پہ جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وعدہ اللہ کا ہو کے رہے گا یہ قرآن تو میرا نصیحت ہے پمن شاہ رب ہی سبیرہ حسب منشا جو چاہے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کر سکتا اسی قرآن سے اچھا تو ہم نے کہا تھا نا کہ آپ ساری ساری رات عبادت کیا کریں مگر کہا تو تھا ہم نے آپ کو آپ کے ساتھ صاحب کرام بھی شروع ہو گئے ہیں ساری ساری رات کھڑے عبادت کرتے ریس کرتے وہ کام کاج اور محنت کرنے والے آدمی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں مگر کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس لیے اب ایک سال کے بعد اب دوسرا حکم آپ کو دیا جاتا ہے کہ ان نہ یعلم کا یا علم کا رب خوب جانتا ہے کہ تو کھڑا رہتا ہے من و سیل دو تہائی رات سے بھی زیادہ یہ اس کے نصف یہ اس کا تہائی سا مگر کمال یہ کہام کام کر کر جاتا ہے واللہ و اللہ و اور اللہ تعالی تبدیل کیا کرتا ہے رات کو اور دن کو اور پتا ہے اللہ کو کہ تم نہیں طاقت رکھتے باوجود طاقت نہ رکھنے کے نبی علیہ السلام کے احترام اور ادب کی خاطر ساری ساری رات وہ عبادت کرتے ہیں حالانکہ نبی پر بھی جو تہجد کی نماز کا پڑھنا تھا فارض نہیں تھا نافلت اللہ استحبابی حکم تھا استحبابی حکم کے باوجود صحابہ کے کا ٹولہ وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں مجھے ان کا احساس ہوا ہے جس طرح تیری تکلیف کا مجھے احساس ہوتا ہے تیرے صحابہ کرام کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہے اس لیے میں کہتا ہوں فقر فخر قرآن اب جتنا آسان ہو تم قرآن رات کو پڑھ کرو چاہے دو رکاتے پڑھ لو زیادہ دیر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے الم سید بن کو ملوا جانتا ہے اللہ کے تم میں سے کئی مریض ہوتے ہیں کی تجارت کرتے ہیں کئی محنت کرتے ہیں کئی طرف کرتے ہیں اللہ کا فضل اور کئی اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں یہ ساری مصروفیت کے باوجود پھر بھی ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں تو مجھے احساس ہے جس طرح نبی کا احساس ہے اسی طرح نبی کو ماننے والے مومن کی عزت کا بھی احساس ہے میں صحابہ کرام کی تقریف کو برداشت نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہتا ہوں تھوڑا وقت دیا کرو فخر ہو موت یا ہو آسانی کے ساتھ جتنا تم پڑھ سکو قرآن جتنی رکاتے میں وہ پڑھ لیا کرو زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اقیم مسلط ابس نماز قائم کرتے رہو اور زکوۃ دیتے رہو اور قرض اللہ کو دیتے رہو جو کچھ بھیجو گے بھی تم اپنی جانوں کے لیے وہ بالکل اللہ کے پاس محفوظ ہو وہ آسما اجرا اور بہت بڑا اجر ہوگا آپ کے اللہ اور اگر اس میں کوئی کمی آ جائے تو استغفار کیا کرو ان اللہ غفور الرحیم اللہ محبان بخشنے والا ہے